قال رضي الله واطيعوا الرسول ولا تطهروا الله عليه وسلم عمل عملا عليه امرنا فهو رد الله حضرات مسلیان بزرگوں اور نوجوان دوستوں اور اسلامی بہن ہم سب جانتے ہیں آنند اللہ کہ ہماری فلاح و نجات اور کامیابی و کامرانی دنیا سے لے کر آخرت تک ہمارے لیے جنت کا حصول اور جہنم سے بچاؤ موقوف ہے ایمان اور عمل صاحب کو ایمان صحیح پر اللہ کی توحید پر اور توحید کے عملی تقاضوں کی تکمیل پر ہماری اور آپ کی پوری دنیا کی و کامرانی اور سعادت فلاح نجات آخرت جہنم سے نجات موقف ایمان کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں اور عمل کے بغیر ایمان کی حیثیت چھٹھے درخت کی ہے جس کی جڑیں تو ہو لیکن شافے اور ٹہنیاں کٹ گئی ہیں نیک امال ایمان کے لیے ایک اہم جز کی حیثیت رکھتے ہیں اہل سنت و کے نزدیک ایمان یا اعتقادِ قلبی کا اقرار لسانی کا اور اعضا اور جوارے سے صادر ہونے والے اعمال کے مجموعے کا نام جب اعتقاد صحیح ہوگا زبان سے آپ اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ ان کی رسالت کی گواہی دیں گے اور وہ گواہی علم پر یقین پر اور سچائی پر مبنی ہوگی اور عمری طور پر بھی آپ کلمے کے دونوں جذبات اور لحاظ رکھیں گے عملی تقاضوں کو پورا کریں گے تب جا کر آپ کامل مومن ہوں گے ایمان اور امیر سارے کی برکتیں اور ان کے ثمرات و فوائد قرآن اور حدیث میں بکثرت بیان کیے گئے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں امن و چین قلب کا سکون رزق کا حصول فتنوں سے نجات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی و الخشندی کا حصول جنت کا داخلہ اور جہنم سے نجات یہ تمام مرغوب چیزیں اور تمام مطلوب چیزیں ایمان اور عمل صالح پر موقف اللہ تعالیٰ شع فرماتا ہے من عامر صالح ذکر مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو کوئی بھی نیک عمل کرتا درا حلے کہ وہ مومن ہیں کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل عمل ہو ہی نہیں سکتا کوئی عمل نیک ہو نہیں سکتا تو جو کوئی نیک عمل کرتا ہے در درا وہ مومن ہیں خواہ وہ مرد ہو یا عورت تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کی دنیا کی زندگی کو پاکیزہ اور اچھی کر دیتا ہے ہر طرح کی خوشی شادمانی مسرت اس کو دنیا کی زندگی میں عطا فرماتا ہے اور اس کے عملوں کا بہترین بدلہ اللہ رب العالمین آفرت میں ادا ہے حیات طیبہ سے یہاں پر دنیا کی زندگی ورََََ بے احسر ماں کا اس کا تعلق آفرت کے ثواب سے اور اسی طریقے سے اور بھی جاوجہ آیات ہے سورہ نو میں توبہ اور استغفار کی فیضیت بتائی گئی ہے معصفربکم نوکانہ غفارہ یورسلسما علی کم مدرار ومواری و بنینا وکم جناتی وجلکم انہارا اللہ سے استغفار کرو اپنے گناہوں کی مفسرت چاہو اللہ کی طرف رجوع کرو توبہ کرو اپنے گناہوں کی معافی چاہو ان حکانا وہ تمہارے گناہ بخشے گا بہت بڑا بخشنے والا ہے موسرا دھار آسمان سے بارش برسا کے تمہاری کھیتیوں کو باغات کو لہٹا دیں گے وہ یم دن تم بنی اور مال و اولاد کی ریل پھیل کر دیں مال و دولت کی کثرت ہوگی اور اللہ تعالی اولاد سے وہ بنی بیٹے ایتا پڑھ پائے گا بیٹی کی چاہ لوگوں کو رہتی ہے بیٹی کے مقابلے میں لوگ زیادہ بیٹوں کو چاہتے ہیں تو اللہ کہتا بیٹے بھی عطا کریں گے توبہ استفاق اسلّہ استفل اللہ کثرت سے اپنے گناہ ہو کہ اللہ سے معافی چاہو تم بھی اموانی ہونا ہو باغات اس طرح پران مجید میں ایمان اور عمر سارے کی فیوز و برکات کی آیات بکثرت بھری پڑی اور ہے کہ یہ سب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج و زکات کرتے ہیں سب کو خیرات کرتے ہیں سچ بولتے ہیں حلال کماتے ہیں رشوت نہیں لیتے سودی کا دھندہ نہیں کرتے چھوٹ نہیں بولتے بدکاریوں سے بچتے ہیں شراب نوشیوں سے بچتے ہیں یہ سب اسی لیے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ سرخ رو کر اسی کے لیے یہ ہم کرتے ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اعمال کی بجاوری میں اچھی خاصی محنت لگتی یوں عمل آسانی سے نہیں ادا ہوتی نمازوں کی ادائیگی کے لیے اہتمام پانچ وقتوں کا اذان سے پہلے سے تیاری یا اذان کے ساتھ ہی تیاری جو نمازی ہی لوگ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں اور پھر مسجد میں پہلے حاضری یا تو گھر سے سنت پڑھ کے آئے یا قبلیہ سند پڑھا اذان اقامت کے درمیان دعاؤں کا اہتمام کیا اور پھر اس کے بعد باجماعت نماز تقبیر الا سے پڑھی وہ پھر ذکر و کے بعد سنان و نوابل پڑھ کر کے گھر لوٹے یا سنتوں کو گھر لے کے گئے روزے میں تو خاصی محنت پڑتی ہے مشقت پڑتی ہے چودہ گھنٹہ پندرہ گھنٹہ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اور شدت کی گرمی میں آدمی روزہ رکھتا ہے کس قدر پریشان کن عمل ہے محنت مزدوری کر کے مال جمع کرتا ہے اس میں رکعت دیتا ہے حج بیت اللہ کرتا ہے تو عبادت میں مشقت اور عبادت بغیر صبر کے نہیں ہو سکتی بغیر صبر کے کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی اور اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے میں بھی صبر کی ضرورت ہے گناہ انسان کو اپنی طرف پھینچتا ہے لیکن اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے مجاہدۂ نفس کی ضرورت ہے نفس کے ساتھ جہاد کرنا شیطان کے ساتھ جہاد کرنا برائی کی طرف وہ بلا رہا ہے نفس ہمارا حق ہم کو اکسا رہا ہے دل میں یہ خیال اور سوچا آ رہا ہے بڑائی کے لیے سب جو شیطانی کرتا نفس امارہ ہے جو بڑائی کے دربار اس سے جہاد کرنا پڑتا اپنے نفس کو کچلنا پڑتا تب جا کر جنت ملتی ہے سبر کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی اور نہ صبر کے بغیر کسی گناہ سے کوئی بچ سکتا تو بندگی کے لیے بھی سبر چاہیے اور اتنی محنت اور مشقت کے بعد اگر ہم نیکی کریں اور اپنے نفس سے اور شیطان سے جہاد کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں اور اس کے بعد پتہ چلے کہ ہمارے سارے اعمال عدالت اور برباد کر دیے جائیں گئے ہوں ہماری کوئی نیکی قبول نہ ہوئی ہو ہمارے نماز اور روزے ہمارے کسی کام کے نہ ہوں دنیا آفرت میں یا ان کے ثواب سے ہم کو قیامت کے دن محرومی کا اگر نوز بلّہ واسطہ پڑے اور جہنم میں جانا پڑے تو بتائیے کس قدر افسودگی اور کس قدر ندامت ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا عمل کرنا ایمان کے لیے ضروری ہے اسی قدر مومنوں کے لیے اپنے اعمال کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے ان چیزوں سے جو عملوں کو ضائع اور برباد کر دیتی اور یہی عنوان ہے آج کے بیان کا کہ ان چند چیزوں کا بیان آپ کے سامنے مقصود ہے جو ہمارے عام ہمارے صالحہ کو ہارت اور برباد کرتے تھے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی عمر جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا بغیر ایمان کے صحیح نہیں ہو سکتا اللہ واحد پر ایمان ہو یہ سمجھ کے کہ بندگی کا مالک اور حقیقی مستحق صرف اللہ اور صرف اللہ کی رضا جوئی اور خوش مقصود نام و نمود اور ریا مقمہ نظر نہ ہو اخلاص ہونا چاہیے شرک سے پاک ہو ریا سے پاک ہو یہ ایک بنیادی شرط عمل کے لئے اور دوسری اہم اور بنیادی شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق اگر سنت کی راہ سے سنت کی شاہ راہ سے ہٹ کر اگر کوئی عبادت کی جائے گی تو وہ عبادت عبادت نہیں ہوگی بلکہ بدت ہوگی اور وہ عمل مردود ہوگا اس لیے اخلاص اللہ کی رضا اور خوش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی یہ اعمال کے لیے ضروری اور الحمدللہ للہ حضرت امبیاء کرام علیہ الصلاۃۃ وسلام اخلاص کے درجے انیا پر فائز ہوتے تھے اعمان جس قدر زیادہ کیا کرتے تھے اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بھی ہوتے تھے بندگی کو اللہ ہی کے لیے حادث کرتے پیور کرتے تھے پیور عبادت اللہ کے لیے پیور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ راضی اور خوش ہوگا تو سب کچھ دے گا نام شہرت بھی ملے گی عزت بھی ملے گی دولت بھی ملے گی لیکن کچھ کہہ کہ نہیں میں نماز پر ہوں صرف اس لیے کچھ کو دولت میں ہم کو ثواب سے مطلب نہیں ہم کو اللہ کی رضا جو ہی نہیں چاہیے ہم کو اس کی جنت کی طلب نہیں ہم کو روزی چاہیے ہم کو بیٹا چاہیے ہم کو کاروبار چاہیے ہم کو اللہ پتی بنا دیں کتنا میرا دنیا دار ہے ارے تم اللہ کی رضا اور خستوی چاہتے کہ اللہ ہمارے عملوں سے راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خستوی حاصل ہوتی جنت حاصل ہوتی پلس دنیا بھی ملتی ہے منکانہ یونیتر حیا تو دنیا میں زینت جو صرف دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے اللہ کا دام پورا پورا دے دیتے اور ایک دوسرے مقام پر تو اس کو بھی کنڈیشنلی کر دیا کہ جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو دنیا دیتے ہیں ہر دنیا چاہنے والے کو دنیا نہیں دیتے لیکن اگر جو آخرت چاہتا ہے اس کو تو آخرت دیتے ہی ہیں دنیا بھی دیتے ہیں تو ہم ہی بیوقوف ہیں جو اپنے عملوں کو صرف دنیا کے لیے کریں کیوں نہیں آخرت کریے کریں اللہ کے لذا کریے کریں کہ دونوں ہی چیزیں ملیں ربنہ آ تیرا پھر دنیا حاصل آخرت حاصل لیکن جو صرف میرا دنیا دار ہوتا ہے وہ کہتا رب نات پھر دنیا صرف دنیا چاہتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں تو حضرت امیہ اکرام اخلاص کا پیکر ہوتے تھے اور اللہ رب العلم نے اپنے نبی سے کہا فعبد اللہ مخلصا مخرص الدین دیکھو عبادت کو اللہ کی لیے خالص کرو اگر شرک کرو گے تو آپ کے عمل کو برباد کر دیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رئی نہ شرکت اللّیہ وطن اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک کیا ریا اور نمود آپ کی عبادت میں بھی اگر آ گیا تو ہم آپ کے عمل کو بھی ضائع اور برباد کر دیں گے اٹھارہ نبیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سوریہ میں کیا ہے اس کے بعد فرمایاں اگر یہ انبیاء کرام بھی شروع کرے تو ان کے عمل کو برباد کرو یہ خلاف بہت ضروری اور اسی طریقے سے سنت کی پیروی بھی بہت ضروری ہے کیونکہ پیارے وشواس میں فرمایا من عمل عمل ہے اگر کسی نے کوئی بھی عمل بڑا سے بڑا عمل یا چھوٹا سے چھوٹا جسمانی عبادت یا مالی عبادت یا کسی طرح کی کوئی عبادت کی ایسی عبادت جس پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے ہماری سندت موجود نہیں ہے ہمارا آگن نہیں ہے شیطان کے پہچانے میں کسی ملہ مولوی کی عجاد کرتا ہے سندر پر اس نے عمل کیا ہے اپنی منمانی کی ہے اس نے شریعت میں کیا بھی نہیں ہے تو فرمایا کہ اس کا عمل مردود ہے اس کا عمل مردود تو وہ رد اس کا عمل مردو تھا تو اخلاص اور اتباع اتباع سنت سنت کی پیر میں انتہائی اور صحابہ کرام اللہ علیہ اجمائن کے اندر بھی یہ چیزیں بہت بدرجہ اثر پائی جاتی تھی وہ بھی مخلص تھے ریا و نمو سے بہت بہت حد تک پاک تھی اور خالی سنت کی پیروی کرتے تھے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے تعلق سے فرمایا کہ وہی فرقہ نجات میں نجات پانے والا ہوگا جنتی ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کے ایمان کو ہمارے ایمان کے لیے کرائٹیریا بنایا کوئی ناآمن وسلم امن تو پہ ہی تھوقہ اگر یہ لوگ مسلم ایمان لے آوے اس طرح سے جس طریقہ سے صحابۂ کرام ایمان لائے تب ہدایت یافتہ ہوں گے صحابہ کے منہج اور طریقے سے ہٹ کر اگر زندگی آپ گزاریں گے آپ کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے سے ہٹ کے ہوگا آپ کا طریقہ صحابہ کے طریقے سے ہٹ کے ہوگا تو آپ گمراہ ہو جائیں گے لیکن امن سے میں آمن تم بے ای. اگر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں جیسے کہ صحابہ کرام تم لوگ ایمان لائے ہو وہ قدو وہ ان طول اور اگر اس سے وہ روگردانی کرتے ہیں پہنچی شفاء تو وہ اختلاف کے شکار ہیں گمراہی کے شکار ہے بہرحال اخلاص اور للاہیت اور اتباع سنت نبی کا جذبہ کس قدر گہرا تھا آپ اس کا اندازہ لیجئے کہ لوگ اپنے عملوں کا جائزہ کس طرح سے لیا کرتے تھے صحابہ کرام کہ کہیں ہمارے اندر قفر تو نہیں ہے کہیں ہمارے اندر شرک تو نہیں ہے کہیں ہمارے اندر بفاق تو نہیں آ گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جن کو اسلام میں فضیرت کے اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق کے بعد ہی مقام حاصل ہے امت میں دوسرے نمبر پر حضرت ابو صدیق حضرت عمر فاروق امت پہ سب سے افضل سید نا امداد مکر صدیق اور دوسرے نمبر پر سید نا فاروق رضی اللہ عنہ اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان ولی رضی اللہ عنہ علیہ اور فضیرت کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر حضرت علی جمہور امت محمدیہ کا یہی مسلک ہے لیکن کچھ صلف علماء کہتے ہیں کہ حضرت علی کی فضیلت حضرت عثمان سے بڑھائی لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نمبر ایک نمبر دو پر حضرت عمر اس میں امت مسلمہ کا اہل سنت والجماعت کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں اختلاف ہے حضرت علی میں اور حضرت عثمان میں تو اکثر علماء اہل سنت والجماعت حضرت عثمان کو حضرت علی سے افضل کہتے ہیں اب کچھ علماء اہل سنت حضرت علی کو افضل کہتے ہیں لیکن خلافت کی ترتیب بال اتفاق اہل سنت والجماعت ایسے ہی ہے سیدنا نام البر صدیق دین عمر فاروق دین عثمان اور لاسٹ میں حضرت علی رضی اللہ عنہم و اضاء یہ ہے خلافت کی ترتیب اس میں کوئی اختلاف نہیں فضیلت میں حضرت عثمان اور علی کے درمیان تھوڑا اختلاف ہے لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ حضرت عثمان بنی حضرت علی سے افضل ہے جس طرح سے خلافت میں وہ مقدم ہے ویسے ہی فضیلت پہ بھی مقدم ہے تو بہرحال حضرت عمرِ فاروق رضی اللہ عنہ جیسا شخص حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں وہ عمر فاروق بن کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ رجی س فرماتے ہیں کہ جس راستے سے حضرت عمر گزرتے اس راستے سے شیطان بھی گزرتے گویا دین میں اتنی پختگی ہے ان کے کہ شیطان بھی گھبرا کے بھاگتا اللہ لاہو اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو پکڑتے ہیں کہ تم سے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت راز و نیاز کی بات کہی ہوئی ہے منافقین کے ناموں کی لسٹ تم کو بتائی ہوئی ہے نام بتائے ہوئے ہیں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں بتاؤ کیا نبی صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین میں شمار کیا ہے کیا تو حضرت ہوتا ہے میں نے کہا کہ نہیں بالکل نہیں کبھی بھی انہوں نے آپ کا نام منافقین میں نہیں لیا لیکن میں آپ کے بعد کسی کے لیے یہ صفائی نہیں دوں گا ورنہ ہر کوئی یہ پوچھتا لگا میرا نام لیا ہے کیا میرا نام لیا ہے کیا اور اگر کسی کا نام لیا ہوگا اس کو کہہ دے کہ ہاں لیا ہے تمہارا تم منافع کو تو اس کو کیسا لگے گا تو میں کب تک یہ کرتا رہوں گا اس لیے میں اب آپ کے بعد کسی اور کو یہ کلین چٹ نہیں دے سکتا ہاں آپ کا نام نہیں لیا انہوں نے چلیے صاحب عبداللہ بن ابھی ملیکہ تابعی ہے امام بخاری نے کتاب الامام کے شروع میں لکھا ہے کہ حضرت ابن ابھی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے تیس ایسے صحابہ کرام کو پایا ہے جو سب کے سب اپنے نفس کے اوپر نفاق کا خطرہ محسوس کرتے تھے اپنے ایمان کا جائزہ لیتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے ہمارے اندر منافقوں کو جیسی عادت تو نہیں آ گئی کوئی خصرت تو نہیں آ گئی نفاق ہمارے اندر ڈر تو نہیں آیا دوست تو نہیں گیا اپنے ایمان کا جائزہ لیتے تھے بہت زیادہ عمل کرتے تھے لیکن اس کے بعد بھی ڈرتے رہتے تھے کہ معلوم نہیں ہمارا عمل قبول ہوا کہ نہیں اس میں اخلاص بھرپور ہے کہ نہیں ہے رضا الہی ہے کہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت ہے کہ نہیں پیٹھ دی ہے کہ نہیں ہمارا حال یہ ہے کہ عمل تھوڑا کرتے ہیں دکھاوا نمود زیادہ کرتے ہیں فرق یہی ہے وہ اپنے عملوں کو چھپاتے تھے ہم اپنے عملوں کو تش ازبام کرتے ڈھنڈولا ہیں اپنے عملوں کو ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا ہم نے وہ ارے کوئی کچھ کرتا ہے اللہ کی توفیق سے کرتا ہے اس کا شکر داخلہ ہے اگر اپنے آپ کو نیکی کی راہ پر پائیے تو اللہ کا شکر تھا کہ اللہ تیری توفیق ہے اور اگر اس سے ہٹ کے اپنے آپ کو پائیے غلط راستے پر تو اپنے نفس کو بلامت کیجئے ہم مومن ہو کر اور نیک عمل بجا لا اللہ پر اسے احسان نہیں کرے اللہ ہم پر احسان کر رہا ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو مسلمان بنایا اور اپنی بندگی کی توفیت کرا بہرات اب ضروری یہی ہوا کہ ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں یا اہم کیا کیا چیزیں ہیں جو انسان کے عملوں کو ضائع اور برباد کرتی ہیں نمبر ایک اللہ تعالی نے واضح طور پر فرمایا ہے یا اللہ واطی اللہ ولا مان والو اللہ کی بات مانو بلا اچھو شرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو بلا اچھے شرا اس کے علاوہ کسی کی بات بلائنڈلی نہیں ماننا عطی اللہ و عطی اللہ کی بات بلائنڈلی مانو رسول کی بات بلائنڈلی مانو اس کے بعد جو بھی کوئی کہے اس کو اللہ اور اس کی رسول کی باتوں پر توڑ لو اللہ اور اس کے رسول کے میزان پر اللہ رسول کی کسوٹی پر توڑ لو کھڑی نکلے بات تو قبول کرو پھوٹی نکلے تو پھینک دو اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائے گا لاہور نمبر ایک آدمی کے اعمال ضائع اور برباد کب ہوتے جب آدمی مرتد ہو جائے اسلام سے پھر جائے لہذہ اسلام سے پھر گیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہو کر اسلام سے پھر جاتے ہیں دوسرا دھرم اختیار کر لیتے ہیں یا کوئی ایسا قول و عمل ان سے سرد ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی بدعقیدگی ان سے ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ مومن نہیں رہ جاتے مسلمان نہیں رہ جاتے ایسے لوگوں کو محتاط ہونا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد مرتد ہوتے ہیں ان کے اعمال مرتد ہونے سے پہلے ایمان کی حالت میں جو انہوں نے کیا تھا وہ سب ضائع اور برباد ہو سب کمائی اس کی ختم غمائی ارتدی تو بن کو مانتی فیمت بولا ہوں پھر دنیا والا بولائی کا صابنہ خالدم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بے کا جو کوئی اپنے دین اسلام سے مرتد ہو جائے گا اور مرے گا تفر کی حالت میں مرے گا تفر کی حالت میں تو اس کے دنیا حبیت امال ہوں دنیا اس کے اعمال دنیا میں اور آپ جگہ پر اور وہ جہن نمی ہوگا ہمیشہ اس پہ رہے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نو اللہ اگر کوئی مرتد ہو گیا اسلام سے اور پھر اس کو سمجھایا بجھایا توبہ استغفار کرا کر کے اس کو پھر سے کلمہ پڑھا کر ایمان میں داخل کر لیا تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ خوشرو ابتدا کی راہ پر لگنے سے پہلے ایمان کی پوزیشن میں جو اس نے نیک عمل کیے تھے انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ پھر سے اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد اور قلبہ پر لینے کے بعد اور صحیح مسلمان ہو جانے کے بعد اس کے ضائع شدہ اعمال پھر سے لوٹا دیے جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں کے امال کو برباد کر دیں گے جو دین سے مرتد ہو جائے فیمت وہ ہوا کافر اور مرے کہ وہ کفر پہ مرے کفر پر اس کی موت آئی اس کا مطلب کہ اگر کفر سے پھر اسلام کی طرف آ تو اس کے اعمال دنیا اور آخر ضائع برباد نہیں ہوگی اور یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حرکت اور اس کا فضل عظیم دیکھیے اس کے بندوں کے ساتھ کہ اگر کوئی حالت کفر میں اچھے کام کرتا ہے جیسے کہ حکیم گیر ہضام تھے یا دوسرے کچھ صحابہ کرام تھے جنہوں نے بہت زیادہ نیکیاں کی تھی اچھے اچھے کام کیے تھے غلاموں کو آزاد کیا تھا سو اونٹ لوگوں کو چٹھنے کے لیے دیا تھا غریب و مسکینوں پر بہت پیسے لٹائے تھے تو جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم جاہلیت میں غلاموں کو آزاد کرتے تھے قیدیوں کو جل سے چھڑایا کرتے تھے مسکینوں کو کھلاتے تھے ان کو سواریاں دیتے تھے غریبوں میں پیسے تقسیم کیا کرتے تھے کیا وہ سب میرے نامۂ اعمال میں لکھا جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ اسلم تعلامہ اسلم طبل قیر بخاری مسلم کی روایت ہے کہ تم اپنی اسی اچھی صفت پر مسلمان ہوئے ہو جو تمہارے اندر پہلے تھی گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کے بعد اس کی پرانی حسرت کو اچھی سفر تعبیر کی دی. لیکن اگر آدمی کافر رہے تو کہیں انسانیت نوازی کا کام کیوں نہ کرے آخرت کے ثواب سے وہ بالکل محروم رہے گا ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملے گا ہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ یوں ہی سا کچھ اس کو دے دے اس کافر کو انسانیت کے نام پر انسانیت نوازی کے نام پر تو اور بات ہے ورنہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوا کیونکہ وہ کافر بڑا وہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جنت حرام کاغیروں کا دائج میں ٹھیکانا جہنم داخل کچھ بھی نہیں ملتا اب یہ ارتقا کیسے ہوتا ہے کول سے بھی ہوتا ہے فعل سے بھی ہوتا ہے عقیدے سے بھی ہوتا ہے قول سے مطلب اگر کوئی اللہ کو گالی دے دے نوز رسول اللہ کو گالی دے دیں قرآن کو برا بھلا کہہ دے فرشتوں کو گالی دے دیں یہ کلم کبر ہوگا بھی مرت ہو جائے گا اس اسلام سے کیسے ہوگا آپ کسی قبر پہ جھک جائیے تعظیم کے لیے, عبادت کے لیے؟ آپ کسی کچھ کے سامنے جھک جائیے کسی بھی شجر و حجر کے سامنے جھک جائیے آپ کا یہ فیل غیر اللہ کے اوپر آپ کا چڑھاوا چرحا چڑھانا آپ کو کافر بنا دے گا اسلام سے خارج کرتا عقیدہ اگر عقیدے میں یہ ہو اسلام کے تعلق سے آپ کو شک ہے اسلام سچا دین ہے کہ نہیں ہے کنفیوژن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے آخری خاتم النبیین ہیں کہ نہیں ہے اس میں آپ کو ڈاؤٹ ہے نماز واجب اور فرض ہے اس میں آپ کو شک ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نو باللہ اللہ حلال ہے شراب نوشی حلال ہے دو بہنوں کو زوجیت میں رکھنا ایک ساتھ حلال ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں شریعت کی تعلیم سمجھنے کے بعد یا شریعت کی تعلیم اور علم ہونے کے باوجود اگر آپ ایسا نظریہ رکھتے ہیں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں تو آپ دائرِ اسلام سے ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر مرتے دن تک تھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خاتمہ کی بلخیر اسلام کی خوبی اگر اسلام دل میں اتر جائے گا نا کبھی بھی آپ اسلام سے پھریں گے نہیں ہیرا نے پوچھا تھا ابو سفیان سے جب اس کے دربار میں بلائے گیا مفت ان کا خط پہنچ چکا تھا اسلامی دعوت کے لیے ہیرا پل تو بلا کے اس نے پوچھا کہ کیا حل یرت دو احادمی رہی سخت عطل لدی رہی حلیرت دو عادل کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ناپسند کرتے ہوئے دین سے مقتد ہو جاتا ہے تو ابو صفیان کافر ہونے کے باوجود اس وقت میں انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوا بلکہ انہوں نے مکہ میں دیکھا تھا بلال حبشی کو صحیب رومی کو صبیہ اور یاسر اور کو اور عمار کو دیکھا تھا اور خباب اب نے ارد کو دیکھا تھا کہ ان لوگوں پر جتنے زیادہ ستم توڑے گئے ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو سیدہ بلال رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اتنی تکلیف لوگ دیتے تھے چٹائی میں بند کر کے آپ کو دھکنی دیتے تھے گرم پتھر ریت پر تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے تھے اور موٹی سل پتھر کی سل آپ کے سرے پہ ڈال دیتے تھے گرم کیسے آپ برداشت کرتے تھے کہتے تھے کہ ایمان کی مٹھاس ایسی مل گئی تھی اور ایمان رگو پہلے ایسا سنا گیا تھا ہمارے کہ عذاب اور تکلیف کی کرواہٹ بھی میٹھی ہو گئی ایمان کی مٹھاس سے مل کر کے تکلیف کی کرواہٹ بھی میٹھی ہو گئی ہے ہمارے دیکھا تھا سعد سفیا نے کہا نہیں کوئی بھی محمد السلام کے دین کو ناپسند کرتے ہوئے دین سے پھرتا نہیں آئے تو ہیرک نے کہا تھا جو اس وقت نصرانی تھا عیسائی تھا کہ ہاں قدر ایمان یہی ایمان کی حسرت اور حقیقت ہے جب وہ رگ و پیوے سما جاتی ہے جب قلب کی بشاشت کے اندر داخل ہو جاتی ہے جب پہ پیوے سما جاتی ہے دل کے کونے کونے میں دل کے ہر چمپڑ میں اگر ایمان بیٹھ جاتا ہے اللہ پر ایمان پکا ہو جاتا ہے تو دنیا کی کوئی دولت سے آپ اس کے ایمان کو خرید نہیں سکتے کسی تکلیف کے بعد بھی شدید تکلیف کے بعد بھی آپ اس سے خصوص بلوا نہیں سکتے اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دین میں ایسی سلامت عطا فبائد پفتگی عطا فرمائے عطا تو یہ پہلی ایک چیز تھی ارتدا کی بہت بری چیز ہے اس لیے اپنے دین پر چاہے جیسے بھی حالات آئیں دین کی بہت بڑی نعمت اللہ نے ہم کو آپ کو دیے یہ بات کریں اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے ایک طرح سے انت مسلم ایمان والو اللہ کا تقوع اختیار کرو دین پر ہمیشہ عمل کرتے رہو شدت سے پفتگی کے ساتھ اور ہرگز نہ مرو مگر اسی حال میں کہ تم مومن رہو جب اللہ کا طباء اختیار کرو گے پوری زندگی بھر انشاءاللہ اللہ سے حسن زر رکھو گے موت ایمان پہ آئے گا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کے خزانے کا مالک بنا دیا کنارا کے کنویں سے نکلوا کر مصر کے بازار میں بیچے گئے یا بچوایا اور بچوانے کے بعد عزیز مصر گورنر کے دربار میں پالن پوشن ہوا ان کا اور اس کے بعد پھر الزام لگا الزام کے بعد جیل کی صلاحوں کے پیجے سات سال کی مدت رہے اور اس کے بعد بڑی عزت اور وقار کے ساتھ جیل سے نکلے جب زلان مصر نے اپنے جرم کا یا امراض عزیز نے جس کو زلیحاں کہتے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا یا نل ندی راوت تو میں نے ہی اس کو پوچھ لایا تھا وہ نہیں میری طرف اس نے غلط نگاہ نہیں ڈالی تھی جب جا کر نکلے اور بادشاہ نے خاص مقام ان کو عطا فرمایا اور اس کے باوجود بھی پچھرے ماں باپ سب کے سب بھائی بہن جب آ وہاں پر بھائی بہن تو نہیں بھائی تو اس کے بعد کیا دعا کرتے ہیں گورنری ملی ہوئی ہے وزارت ملی ہوئی ہے بادشاہ ہر معاملے میں مشورہ لے رہا ہے اور اس کے باوجود بھی بچھڑا ہوا خاندان اکٹھا ہو گیا ہے اور اس کے باوجود بھی کہتے ہیں خواترا سماواتی ون فت دنیا وال تو فنی مسلمن سب کچھ دے دیا تو نے اللہ اب ایک آخری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ مسلمان کی حالت میں مسلمان اسلام پر چلتا ہوا اپنی تابے پر قائم رہتے ہوئے ہماری موت ایسی توفیق دے کہ ہم تیری تابے کر رہے ہوں اور ہماری تو مسلمان کی موت جی والد نبی اور نیکوکاروں کاروں کے ساتھ انبیاء کرام کے ساتھ ہمارا حشر و نشر کرا اور کتنی بڑی بات ہے دوسری چیز میرے بھائیو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کی رحوبیت میں اللہ تعالی کی عصما و صفات میں اور اللہ تعالی کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے یہ بات تو پہلی بات میں بھی آگے کہ ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے لیکن مرتب ہونے کی اور بھی کئی شکلیں ہیں لیکن یہ خاص طریقہ سے اس کو اس لیے بیان کیا کہ شرک بہت خراب چیز ہے ابھی آپ نے سنا نہیں شروع نہیں اقبال نام لوں نہیں نشر کھو لہب ماتان اگر یہ امبیائی کرام بھی شرک کریں نئی نشرکت ہے نبی اگر آپ بھی شرک کریں نو زب اللہ کی امبیائی شرک کرتے نوزب اللہ کے شرک کرتے یہ ہم کو آپ کو سمجھانے کے لیے کہا جانا ہے کہ اگر شرک کرو گے آپ کے عمال برباد کر دیے جاتے ہیں مشرق کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا وہ قدیم نہ علامہ عامر المن عامر فجا اللہ عبا مطور اللہ کہتا مشرقین نے جیسے بھی عمل کیے سب کو ہم نے تنقوں کی معنی تکڑا دیا کوئی وزن اس کا نہیں مشرقین نے مکہ شرک کرتے ہوئے کعبہ کی نگہبانی کرتے تھے کعبہ کی خدمت کرتے تھے اس پر گلاب چڑھاتے تھے حجاجے کے رام کو پانی پلاتے تھے پہلے دودھ پلاتے تھے اس کے بعد پانی پلاتے تھے پہلے دودھ پیے اس کے بعد پانی پیتے جی لوگوں کو کہا انہوں نے کہ نسکل لبن نسکل ماں البن پہلے دودھ پلا دیتے ہیں دہی کھلا دیتے ہیں اس کے بعد پانی پلاتے صرف پانی نہیں دیتے جی اور کہتے تھے کہ ہم کعبہ کے پروہت ہیں کعبہ کے نگہبان ہیں مسلمان نہیں ہوئے مومن نہیں ہوئے تو کیا ہوا ہمارا عمل کوئی ایمان والوں سے کم ہے اللہ نے کہا رہی ماں کہا مشقین آئیے عمل و مساج مساجد اللّہ شاہدین آرام بالکل بلائی کہا بے دادا عمال رہوںفر نہ اللہ تعالیٰ توبہ بھی کہتا ہے کہ مشرقین کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے گھر کی تعبیر کرے اور اس کی دیکھ ریکھ کرے اور اس کی صفائی ستھرائی کرے جب کہ اپنے آپ پر خوشی گواہی دیتے ہو کہتے ہو کہ کافی رہیں ارے تمہارے تو, تو سارے امان برباد ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہو گے اللہ نے بنوایا اجال تم سکایت الحاق کے عمارت المسجد الحرام مزید کعبہ کالا کعبہ کی تعمیر کرنا اس کی دیکھ ریکھ کرنا اس کو آباد رکھنا اور حاجیوں کی خدمت کرنا اس کو تم نے اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد اور سمجھ لیا ہے یہ کافی بات کر دے ہمارے ضائع اور برباد اس لیے عمل کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ شرک اکبر اور شرک اسبر تمام سے ہمارا عمل, عمل پاک ہو جائے تیسری چیز یہ ہے میرے بھائی بزرگوں دوستو کہ آدمی یہ سمجھے کہ مذہب اسلام کے علاوہ دنیا میں جتنے مذاہب بھی ہیں جتنے ادیان ہیں اور ان کے جو ماننے والے ہیں اسلامی تعلیم کی روشنی میں وہ غلطی پڑھیں گے گمراہ ہی پڑھیں ذرا کتنے لوگوں سے آپ پوچھئے گا تو کہیں گے کہ نہیں ہم دوسرے کو گمراہ نہیں کہہ سکتے وہ بھی ہم پڑھیں ہم بھی ہم پڑھیں کچھ ایسا بھی کہتے ہیں سارے دھرم ایک ہی جیسے ہیں ایسا بولتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر مسلمان نے سنا سن رکھا سن ہو کے فطبے وغیرہ بیانوں کے انت دین آئند اللہ اسلام بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے ہاں دین ہے ہی نہیں دین کی حیثیت سے مقبول ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ممین غیر علیہ السلام دینا فلحیت ہوگا پھر آخرترین جو دین اسلام کے علاوہ دوسرے دھرم کی پیروی کرے گا ممائی غیرن اسلام کے علاوہ دوسرے دن کی پیروی کرے گا فلحیت والا مین ہرگز اس کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرے گا اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا, ہوگا تو ہمارے لیے نواقد ایمان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی کافر کو کافر نہ سمجھے اسلام کے علاوہ بھی دوسرے دین کو صحیح سمجھے یا اس کے صحیح ہونے کا اس کو کمان گزرے یا یہ کہے کہ نہیں تمام ادھیان صحیح ہیں اسلام کے علاوہ بھی جو دھرم دنیا کے اندر ہے وہ صحیح ہیں اگر اس طرح کا نظریہ اور عقیدہ رکھتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے فرق ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ قرآن اور حدیث اور اللہ کا استحضا دین کا استحضا اللہ رسول کو گالی دینا تو ایک بات ہو ہی گئی یہ کفر ہے اسی طریقے سے دین کا استحضا مذہب اسلام کا مذاق اڑا رہے گا اللہ رسول کا مذاق اڑا رہا ہے پرانی آیات کا مذاق اڑا رہا, رہا وہ بھی کافر رہا کل ابلّہ آیا تو لات آت رو خط کفر تم باد ایمان ایک اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے منافقین کو جنہوں نے قزبۂ تو کے موقع پر کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو کہ ان لوگوں کے طریقہ سے بزدل اور پیٹو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا یہ بڑے بزدل ہیں کیا ہے رومیوں سے لڑنے کے لیے رومیوں سے لڑیں گے یہ لوگ دیکھیے سب میں آستین کے ساتھ منافقین کہتے ہیں کہ ہی رومیوں سے رکھنے کے لیے آئے جائیں تبک کے مقام پر روم کے سن بارڈر پر بارڈ. جی بزدل سب ہے پیٹو سب ہے ریا سب ہے لاک ایک صحابی نے کہا کہ ابھی جا کر میں نے بھی شرح کو کہتا ہوں تمہاری یہ گستاخی آج جب تک وہ پہنچے ہیں کہنے کے لیے اور پیچھے سے یہ منافق دورتا ہوا تو چار مورچہ ہے کہ نہیں نہیں ہم نے نہیں کہتا کہ جتلا دیں اللہ تعالیٰ نے آیات اتر رکھی تھی کل کہیے ان کو اب اللہ ہے وہ آیات ہی اور رسول ہے کیا اللہ اور اس کا رسول اور قرآن کی آیات ہی تمہاری ہنسی مذاق اور اکٹھا کے لیے رہ گئے تھے اب آیا ہے رضو کرنے کے لیے ارے پہلے دل سے دل سے تو کافر تھا ہی دل سے تو منافق ممون تھا ہاں زبان سے کلمہ پڑھ کے لوگوں کو آنکھوں میں دھول جھوکتا تھا مسلمان بنا پھرتا تھا اب تو تم نے یہ کفریہ بات نکال کر اللہ رسول کو برا بلا کہہ کر کے اور دین کا استحدہ کر کے تو تم نے اپنی زبان سے بھی کفر کا اقرار کر دیا دی تم زبان ہی مسلمان بھی نہیں رہے اور کفر تم باتیں ایمانے کو جو ظاہری ایمان تھا تمہارا کلمہ پڑھنے کی حد تک دل میں تو ایمان تھا نہیں منافق اسی کو کہتے تھے اعتقادی جس کے دل میں قفر چھپا زبان پہ کلمہ پڑھتا ہو مومنوں کے ساتھ تو کہتے امن نہ بھائی داخلہ میں لاش نہیں اور اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے ان مستحد تو ان کا بذا پڑھاتے مومنوں کو بےپو پڑھاتے جی تو اندر سے تو کافر تھے ہی پھر قلم و زبان سے پڑھ کے مسلمان تھے تم نے اللہ رسول کا استحظہ کر کے پرانی آیت کا استحظہ کر کے اپنے آپ کو ظاہری طور پر بھی کافر بنا ڈالا معلوم ہوا کہ اگر کوئی دین اسلام کا دین کی کسی تعلیم کا قرآن کی کسی آیت کا آیت کے کسی ٹکڑے کا اگر مذاق مذاق کرتا ہے انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ جو کوئی مذاق اڑاتا ہو اس کی مجلس میں بیٹھ کر کے سننا مذاق رسم کا مذاق اڑانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا ہے دیر اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے تم بیٹھ کے سن رہے ہو تو تم بھی ویسے ہی ہوگے وقت نظر علی گم فل کتابی صبح تم آیا فلاں اگر تمہارے اوپر قرآن میں اللہ اپنے فرماتا کیا اتار لیا میں نے کہ دیکھو اب سے اگر کسی کو تم سننا کہ وہ اللہ کی آیتوں میں کیڑ نکال رہے ہیں استحجہ کر رہے ہیں اور تم بیٹھ کر کے اگر وہاں پر سنتے ہو اس کا رد نہیں کرتے یا اس مجلس کو چھوڑ کے چلے نہیں جاتے یہ لوگ اللہ, اللہ سنتا نہیں باز آئیں گے آپ لوگ میں سنتا ہوں میں نہیں رک سکتا تو آپ بھی انہی میں سن آگے اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم مجلیا وہ تو کافر ہی ہے جو اللہ سُن کا مذاق اڑا رہا ہے تو, تو جو بیٹھ کے سن رہا ہے مذاق کو کچھ نہیں بول رہا ہے اور مجلس سے جا بھی نہیں رہا ہے نفرت سے تو تو منافق اللہ تعالی منافقین کو اور کافرین کو دونوں کو جہنم میں ساتھ رکھے جی دی دین اسلام کا یا کسی تعلیم کا کبھی کوئی داری کا مذاق اڑا رہا ہے کوئی خطرے کا مذاق اڑا رہا ہے کوئی حجاب کا مذاق اڑا رہا ہے کوئی نماز کا مذاق اڑا رہا ہے کوئی حج کا مذاق اڑا رہا, رہا ہے جی نہ جانے کس کس طرح کی بانت بھانت کی کفریہ بولیاں سنتے سننے میں آتی ہیں اور کچھ ناپت مسلمان بھی جب غم و علم سے چور ہوتے ہیں مصیبت کے جب پہاڑوں پر ٹوٹتے ہیں تو بجائے صبر کرنے کے اللہ کے رسم کی شان میں گستخانہ کلیمات استعمال کرتے ہیں نہ ایمان ضائع اسی طریقے سے بھائی بزرگوں جو منافع جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ منافع جس کے دل میں کفر چھپا ہے اور ایمان ہے زبان پر اور عمل بھی اگر کچھ کر رہا ہے مگر دل میں ایمان نہیں ہے وہ بھی جہن نبی حضرے کا بے نہ ہوں آمن ہوں کفر ہوں تو بے ایمان لایا اور پھر کفر کی رائے اختیار کیا کلبہ پڑھا لیکن دل میں کفر چھپا ہوا ہے کوئی. تو اللہ نے ایسے رہوں کے دل پر محل نہ رکھا بلکہ فرمایا میں اللہ نے ان المنافقین فی منافقینکن من النار منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں یہ تو کافر اگر ہے تو کھلا ہوا مسلمان کا دشمن ہے اور تو منافق ہو کر کے مسلمانوں کی صفیرہ کے آستین کا سانپ لیں اسی طریقے سے بزرگ اور دوستو عبادتوں کے اندر عبادتوں کے اندر نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے تعلق سے سری حدیث آئی ہے سری حدیث آئی ہے بند کا سلاتہ متعمدہ فقط کفر جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا مسلمان اور کافر کا درمیان حد فاصل نماز ہے جس نے نماز قائم کی مسلمان جس نے چھوڑا وہ قابل عقیم الصلاۃ والا تقوم من مشرقین نماز قائم کرو مشرق نہ کرو نماز کا چھوڑنے والا کافر عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں امام ترویزی نے یہ قول نقل کیا سلمان ترویزی میں تاطیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملوں میں سے کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں جانتے تھے یا کفر سمجھنے پر متفق نہیں تھے کسی بھی عمل کے چھوڑنے کو اجماعی طور پر متفق علیہ طور پر اس کو کفر نہیں جانتے تھے سوائے نماز کے یعنی پورے صحابہ کرام اس بات پر متفق تھے کہ جو نماز چھوڑ دے گا وہ کفر ہو اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے بچوں کا جائزہ لیجیے اپنے بیٹے بیٹیوں کا جائزہ لیجیے بیوی بی کا بیٹیوں کا بہووں کا جائزہ نہیں کون پڑھ رہا ہے نماز کو اور عصر کی نماز خاص اہمیت رکھتی ہے جو کاروباری مصوصیت کا وقت ہے حدیث بخاری شریف کی منترا کا سرات العصر فقط آب و عمل ہو جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل ضائع اور برباد ہو گیا اگر ہمیشہ چھوڑتا ہے تو ہمیشہ کا امل برباد ہوا اگر اصل کی نماز اس دن چھوڑتا ہے تو اس دن کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے جو نمازیں پڑھی تھیں سب برباد جو صدقہ سب کا خیرات کیا تھا سب برباد منترا کا شراتر تو تیرا اہل ہو اس کے اہل و اولاد اس کے مال و مال سب ضائع برباد ہوئے عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے کاروباری مصروفیت کا وقت ہوتا ہے بازار کا وقت ہوتا ہے تھوڑی طرح کے دکان بند کرو شر گراؤ جاؤ اس لیے نماز لوکر چیک کر ہے اعتماد کا اس کے اوپر دکان ہو جاؤ نماز ورنہ دکان میں تالا لگا دس منٹ پندرہ منٹ کے لیے فری ہو اللہ کی عبادت کے انشاءاللہ اللہ اللہ خوب روزی دے اللہ کے واسطے دکان بند کرو گے اللہ بے حساب روزی دے گا کاروباری مصروفیت کا خاص طریقے سے حدیث ہے کہ جس نے عصر کی نماز پھوڑی اس کا عمل بڑھنا عبادتوں کے اندر اس عبادت کی خاص اہمیت ہے نماز کی اور اصل کی نماز کی اسی طریقہ سے جو چیزیں ہمارے عمل کو ضائع اور برباد کرتی ہیں وہ ہے عراف کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانا اٹکل پچی جو بولتے ہیں ہاتھ کی ریٹھائیں دیکھ کر کے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر کے اس کا حال بتاتے ہیں ستاروں کی چال دیکھ کر کے زمین پر اس کی پردے والے کیا اثرات ہیں اسٹرولوجسٹ جو ہیں یہ پامسٹ لوگ جو ہیں سمجھا کہ نہیں غیب کا دعویٰ کرنے والے جن جو شیٰ دین کی پرستش کرتے ہیں شیطان آسمان سے پورا کر کے کچھ ایکاد خبر لے کر کے آتا ہے بدلیوں سے جہاں فرشتے آپس میں بات کرتے ہوتے ہیں رب العالمین نے کیا فیصلہ کیا ہے اس میں کہ ایک آدھ بات ان کے کان میں پڑ جاتی ہے تو وہ اتر گئے اگر بچ گئے شہابِ ثاقب کی مار سے بچ گئے تو نیچے اترے انہوں نے اپنے ان چہروں کو ایک سچ میں سو جھوٹ ملا کے ڈال دیا اب یہ پیشن کر رہے اگر ایک آدھ پیشین کو سو میں ایک صحیح ہو گئی تو ان کے نام کی تو جے جا جے کار ہو جاتی ہے اب بڑے بڑے منتری جا رہے ہیں دیکھیے تو ہمارے قسمت میں منتری ہونا لکھا ہے کہ نہیں ہم اس سال جیت رہے ہیں کہ نہیں ہماری پارٹی میجورٹی میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے پنڈوں کے پاس گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں جی امن ممن حضرت حفصر رضی اللہ علیہ سے روایت ہے کہ من عطا فسالہ ہوا لم تقبل لہو صلاتو جو کوئی الراف کے پاس جائے جو غیبی امور کا دعویٰ کرتا ہے یہ چوری کی اشیاء کا پتہ بتاتا ہے گمشدہ اشیاء کا پتہ ہوتا ہے نام نکالنا ہے کدھر نکالنے کا طریقہ ہے کدھر پران حدیث میں لکھا ہوا ہے نام نکالنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بھی چوری ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کا ہاف چوری ہو گیا وہ برا بھلا چور کو پہن رہی کہ دو ورنہ اس کے بنا معاف ہوئے کم ہو جائے گی کہ ہاں کبھی تھے آپ خود کہتے فرانا چور پکڑ کے لیا اہ مخظمی عورت کا معاملہ تھا وہی آئی تب کہا کے جا کر کے اس کے گدے کو پھاڑ کے دیکھو رکھے ہو گئے لیکن اپنی لح اپنا لحاظ چوری ہوا ہے کہتے مت گالی دے. گالی دے کر کے چھوڑ کے گناہ کو ہلکا کر رہی لیکن لوگوں کے یہ طریقہ معلوم کہہ دیا آج کل بچے فلانا لے لیا ہے نام تک بتا دیتے گھر کا پڑوسی دیا ہے گھر کے بغل میں جو آپ کے گھر سے بالکل سٹا ہوا گھر ہے اس میں فلانے رکھی جو اس سائز کیا لیا ہے کہ آپ نے کہہ دیا تمہاری لڑکی لیا ہے. اس نے کہا نہیں لیا اب مار پیٹ شروع ہو اللہ تو سامان بھی گیا ایمان بھی گیا جو کسی الراف کاہم کے پاس جاتا ہے اسے کسی چیز کے متعلق پوچھتا ہے چالیس دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی ہے اور اگر یہ دھندا وی جی کرتا ہو ملی صاحب خود کرتا ہو پوچھنے والے کہ چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوئی اب یہ عمل کرتا ہو اس کا کیا حشر ہوگا یہ تو صرف پوچھا یقین نہیں کیا خبر پوچھنے کے واسطے گیا اور دوسری حدیث ابو عدیث اللہ علیہ کی دوسری شریف میں کہ من منعرن کہ میں بما اب ابو جو کہتا ہے اس کو سچ بھی مان لیا فقط کفر ضلع محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے اس دین کا انکار کر دیا اس شریعت کا انکار کر دیا جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لازک کی اسی طریقے سے لوگوں اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو حاضر میں بھی حاضرانے میں بھی عقائبہ لے بھی جلبت میں بھی خلبت میں بھی بڑی اچھی حدیث حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کی آپ نے کہا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن کی میں ان کو پہچانتا ہوں جن کے لیکیوں کے پہاڑ تہامہ کے سفید پہاڑوں کے مانند ہوتے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے ان کے پاس نیکیوں کی وہ نمازی روزے دار بھی ہوں گے بلکہ رات میں کچھ تہجد بھی پڑھنے والے نہیں ہوں گے لیکن وہ اللہ کی حرمتوں کو چھاپ کرنے والے ہوں گے تنہائی کے اندر رات کے سناٹے کے اندر سب کچھ کر رہا ہے لیکن ایک ٹینگ بھی چل رہا ہے پتکاری بھی کر رہا ہے مثال کے طور پر کچھ اور الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے باہر نکلنا ہے ایک دم چکنا ہے صاف ستھرا اچھی اچھی باتیں کرتا نماز پڑھتا سب چاہتا بلکہ رات کی بھی کچھ بندگی میں حصہ دار ہوتا ہے لیکن جب خلوت اور ترہائی میں ہوتا ہے تو شیطان شیت بن جاتا ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یہ تہاما کے پہاڑوں کی مانند یہ سفید پہاڑ ہے بڑے بڑے مجھے پہاڑوں کی جیسے نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن چونکہ انہوں نے ترہائی میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا ہوگا اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان حربتوں کو پامال کیا ہوگا تو ان کے عمال ضائع ہونا پا سکتے میرے بھائی اسی طریقے سے ایک چیز سے ہمیشہ بچنا کبھی بھی اپنی نیکیوں پر اترانا نہیں اور کبھی دوسرے کو کسی مسلمان کو حقیر سمجھ کر یہ مت کہنا کہ قسم اللہ کی اللہ تم کو نہیں بخشے گا قسم اللہ کی اللہ اس شخص کو نہیں بخشے گا یہ اطراحٹ ہے اپنے عملوں پر یہ شیخی اللہ کو کبھی پسند مومن کی صفت بتائی گئی اور ندی رہ جی تمہیں منگا تو وہ فلو پما تمہیں نو ملا مومن جنتی وہ ہے جنت الفردوس کا بارش ہوا جو نیکیاں کرتا ہے اور اس کے باوجود بھی لڑتا ہے ڈرتا ڈر ڈر ڈر رہتا, رہتا ہے لڑستا رہتا ہے اس کی نیکی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ڈرتا ہے عائشہ وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے چوری بھی کرتے نماز بھی پڑھتے شراب بھی کرتے پیتے ہیں نماز پڑھتے ذرا داری کہا دا نہیں, نہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیا کرتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ کے یہاں ان کی نیکیاں قبول نہ ہو کہیں کسی وجہ سے رب تو کی جا رہی ہے جی مومن ڈرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما ٹوٹی ٹوٹی بندگی تیری شرط کے مطابق تو ہے نہیں لیکن جیسی بھی اللہ قبول فرما لے تو ایسا نہ کر کے آدمی اتر اور دوسرے کو حقیق سمجھ کے کہے کہ اللہ قسم اللہ کی دل اللہ نہیں تو نہیں بچے تو کون ہوتا ہے اللہ پر قسم کھانے والا کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا کتنی واضح روایت امام محمد بن باب رحمۃ اللہ علیہ کتاب ال کے اندر باپ باب باب, باب, باب, باب, باب الحلف اللہ اللہ پر قسم کھانے کی ضرورت کبھی نہیں کرنی چاہیے خاص کے ایسے معاملے میں جس کا تعلق ابھی ہے مر سے اور جس میں اطراہٹ ہو اپنے لیے فرمایا کہ دو دو آدمی تھے مسلم میں یہ روایت ہے اصلا اور اس کی تفصیل ابوداؤد میں آئی کہ دو آدمی تھے ایک آدمی نیک تھا ایک آدمی غلطکار تھا تو نیک آدمی اپنے ساتھی کو کہتا تھا کہ بھائی گناہ سے باز رہا لیکن وہ مانتا نہیں تھا تو بہر آج نے یہ کہا کہ اللہ پر قسم کھا کے اس نے کہا کہ وہ اللہ یا خل اللہ خل لکا یا فلا اے فلا اللہ تجھ کو کبھی نہیں بخش ابوداؤد میں بھی رہا تھا کہ ایک بندہ نیک تھا اور دوسرا گرا کرتا تھا جب بھی کبھی اس کی نظر پڑتی تھی اس پر کوئی نہ کوئی غلطی کر رہا ہے تو وہ کہتا تھا یا فلا اتق اللہ یا عبداللہ اطلاع اے اللہ کے بندہ اللہ سے ڈر تو وہ آدمی جو گناہ میں ملوث ہوتا تھا کہتا تھا کہ خل لینی والا بیل مجھ کو میرے رب کے حوالے کرو جا تو جا جا اپنا کام کرو یار جا تو جا اپنا کام کا میرے کو چھوڑ میرا مالک اللہ ہے میرا معاملہ اللہ سے ایک دن ہوا دو دن ہوا تین دن ہوا تو آ کیوں میرے پیچھے پڑتا تو جاؤ اپنا معاملہ کرو ہم کو ہمارے رب کے حوالے کرو اس کا مطلب یہ کہ کہ کہیں نہ کہیں اللہ کا خوف اس کے دل میں تھا گناہ کو کرتا تھا لیکن جا کے شاید رات کی تاریکیوں میں روتا رہا ہوا کہ اللہ پھر شاید پھر یہ گناہ مجھ کو معاف کر کیونکہ یہ تصور حل لینی اور اب کو میرے رب کے حوالے میں ہوں میرا رب ہے مجھ کو چھوڑو اور میرے رب دو میں اپنا معاملہ رب سے سمجھوں گا تو کئی کو پریشان ہوتا میرے پیچھے ایسا بول گئی تو غصے میں آ کر کہ ایک دن اس کے ساتھی نے کہا جو آبد تھا یہ کہا کہ یا اللہ یا کر اللہ اللہ اس کو واپس نکالے بہر اللہ تعالیٰ نے ملا کو حکم دیا جائے دونوں گروہ قبض کر کے لیا دونوں گروہ گئی اوپر پوچھا اس نیک انسان سے کہ اچھا بتا تو کون ہوتا ہے مجھ پر قسم کھانے والا میں کو نہیں بخشوں گا, گا؟ جارے میں نے بخش دیا اور اس کو اٹھا کر کے جنم میں بڑا اس کا مطلب کیا ہوا اتراہٹ تھی اس کی اتراہٹ تھی لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی آدمی کو دیکھے کہ وہ نے ٹھیک سے نہیں کیا کہ ہونی چھٹی کھلی رہ گئی پیر, پیر اے اس طرح سے وضو کرتے ہو تمہارا ٹکنا کھلا رہ گیا نہیں دھلا تمہاری ایری خوشک رہ گئی اگر ایسے میں نماز پڑھے گا تو تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ اسلام میں شرط ہے کہ اگر وضو مکمل نہیں ہوگا تو نماز اے بھائی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تورے پڑھی نہیں سورہ فاتحہ کہاں نہیں پڑھی نماز نہیں ہوگی نماز نہیں ہوتی بغیر سورے فاتح کی دلیل کی روشنی میں کہہ لیں لیکن غیبی امور میں کہ اللہ تم کو نہیں بخشے گا اللہ ملام کو بخشے گا یہ تو بڑی جذبات ہم سے کی بات ہے ایسا بت سمجھئے کہ ہم کیسے کہہ رہے کہ, کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی ارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نماز کے لیے وضو مکمل ہونے کی شرط ہے اس نے وضو مکمل نہیں کیا تو جس کا وضو نہیں صحیح ہوگا اس کی نماز صحیح ہوگی جو رتو نہ کرے رتو نہ جو امام کے ساتھ ایک سردہ پائے دوسرے سردے میں امام کو پائے نہیں وہ رکت اس کی ہوگی اب کسی کا ریا کسی کی ریا نکل گئی نماز میں اب وہ نماز پڑھ رہا ہے اور آپ نے اس کو کہا ہے تم نکلا کیوں نہیں نماز سے تمہاری نماز نہیں ہوئی اچھا ایسا اس نے اگر لوٹا دیا تو ٹھیک ورنہ آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اگر آپ کا حضر ٹوٹ گیا حدس ہو گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی یہ بات نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ اللہ کسی کو فلاں کو نہیں بخشے گا اس کی بدعلیوں کو دیکھ کر کے اور اپنے امن پر اترانا یہ بڑی سارت ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ان شاء اللہ تعالی آخری بات یہ ہے کہ ریا النمود سے جس کو ریا کاری کہتے ہیں شر کے اثر کہا گیا اور حدیث میں آتا ہے کہ روی سرن فرمایا محمود بن النبید کی روایت ہے نصرت احمد کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان ریا کاروں کو کہے گا دکھاؤ کرنے والوں کو کہ جا جن کے دکھلانے کے لیے نیک عمل کیا کرتا تھا ان سے جا کے اگر نیکیوں کا ثواب لے سکتا ہے تو لے لے تو لے ہماری ہمارے لیے نیکیا نہیں کی تھی یہ اخلاص نہیں تھا تمہاری عبادت ریا تھا بڑا عالم تھا مکراس بنتا تھا بڑا عالم اور فاضل اور قالی صاحب پھیلانے کے لیے اچھی اچھی گاڑی گاڑی غلط کرتا تھا لچھے دار تقریر کیا کرتا تھا تم بڑا مالدار تھا نا یہ خرچہ کیا یہ مسجد بنایا وہ مسجد بنایا مقصد کیا تھا تم کو لوگ سقی کہیں پورے شہر کلکتہ میں تمہاری صحافت مشہور ہو جائے اس کے لیے تم نے کیا اور تو یہ بڑا بہادر تھا پہلوان ہاں میں نے یہ جہاد کیا میرے کو لڑائی لڑی وہاں وہاں دشمن کا اثر کاٹا کہا تھی نے اس لیے کیا تاکہ تم کو بہادر کہا جائے یہ تھی نا تمہاری نیت ہم جانتے ہیں رب العالمین نا ہم تو تمہاری نیت کو جانتے دل کے کٹکے کو بھی جانتے ہیں اللہ اللہ بھروائے گا تو نام و نمود پا چکا تو اب تیرے لیے ہمارے یہاں حالت میں کچھ نہیں ہے اس کو موکے کے بل بڑی تو پہچین کر جاننا پسند کرو ریاض بچی اور کوئی نیکی کیجیے کسی پر کوئی کسی کے کام آ جائیے اور کسی پر احسان کر دیجئے تو خبردار خبردار کبھی احسان ب جتائیے احسان جتانے والے کی نے ختم ہو جاتی ہے ہونے کی گئی خیرات کر دیا کہا بے شرم تم کو میں نے دیا تھا ایک ہزار روپیہ پلانے کے پر اور تم کو معاف بھی کر دیا تمہاری آنکھ میں پانی نہیں ہے بے شرم ہے تو زکات کا بہین آتا ہے رمضان کا آتا ہے آتا ہے پچاس ہزار روپیہ دیا کرتا ہوں انہیں آج تم کو میں بلا رہا ہوں اپنے کام کے واسطے تو تمہارے پاس نہیں ہے احسان جتاتے ہیں اللہ کہتا ہے اور تکلیف دہ بات بول کر اپنے صدقے کو باطل نہ کرو اس طرح سے جس طرح سے ریاکار کا عمل باطل ہوتا ہے یہ ریاکار کا عمل کیسا ہوتا ہے چکنے پتھر پر مٹی ڈال دو اور تیز بارش کی جب بچھاڑ ہو پڑے اس پر تو کیا حال ہوگا مٹی دھل جائے گی پتھر چکنا ہو جائے گا ملا لکھا مسلے سب پانی ہے تو ترقی اچھلتا ایک دم چکنا پتھر ہو جائے گا ویسے ہی ریاکار کا عمل ریاکاری کی وجہ سے زائے اور دم ضائع اور برپات والے اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے باتیں بول کر ضائع نہ کرو اس انسان کی طریقہ سے کل ندی گنس میں کما ریانات جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کومسل ہوں پمسل کو سمپانی تو اس کی مثال چھپنے پتھر کیے جس سے مٹی ہو اور تیز بارش اس پر پڑے تو مٹی دھل جائے گی اور پتھر چپنا ہو جائے گا ویسے اس کے عمل برباد ہو جائے گا اللہ سامان تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نیک عملوں کی اخلاص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اور نبی صاحب سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توسیقت تخرمائی اور وہ تمام چیزیں اور تمام عقائد اور تمام اقوال اور تمام افعال جو ایمان کے اور اخلاص کے اور اتباع کے منافی ہیں دین کے منافی ہیں جن سے ایک مومن کا ایمان اور اس کے عمل ضائع اور برباد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تمام مبتلاف سے اور تمام عملوں کو حفظ کرنے والی چیزوں سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے آمین اقوال قومی حضر اللہ علیہ و زمین زمین اللہ رب زمین وی سب کے اللہ ربی ہم اشد و کا